بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کون مچ ہونے والی وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وما ادراک اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وعاد وہی آنے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا فمود سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے وَأمّا عاد نہایز ان آندی سے ستیا ناش کر دیا گیا بن الْقَوْمَ فِيهَا سور فتح الْقَوْمَ فِيهَا سور آ خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے فہل لهم بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے و فِلعون ومن قبله اور, اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے رسول ربهم فأخذهم انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا لینج الکم تب کی اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فیدال سوری واحد تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی بالو فد واحد اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار گی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے فیو وقعت تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی يوم اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا وَالْمَلَكُ على ملک اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے یوم خوفیگ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فأم من اوی یا کتاب ہی فیقول تو جس کا امال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ امال پڑھیے اننی ظننت انی خبی انگ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا فہو و فی عیشت پس وہ شخص من مانے ایش میں ہوگا فی جگ یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں کپو فوہ جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے کلو بما لفظ تم فل ایا جو عمل تم ایا میں گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سرے میں مزے سے کھاؤ اور پیو وہ کتاب یا لئی لم اوتا کتابیا اور جس کا نامے امال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا امال نامہ نہ دیا جاتا ولم ادر ما اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یا اے کاش موت عبد آباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی انگ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہلکا میری سلطنت خاک میں مل گئی خزو فلو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو ثم صلو پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دوسل پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو كان لا يؤمن بالله یہ نہ تو خدا جلد شاہ پر ایمان لاتا تھا ولا يحب على طعام اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فلئی امین سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں ولا طعام من اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے لا يأكله إلا جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فلا اقسم بما تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں وہ میں سرون اور ان کی جو نظر نہیں آتی انہو لقول رسول کہ یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو بالرب العالمين یہ تو پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے ولو تقول بعض اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے باليمين تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے فما منکم من احد عنہ حاجزین پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روپنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں انس کا فرین نیز یہ کافروں کے لیے مجھے بے حسرت ہے وَإنَّهُ لَحَقُ الْيقِينَ اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ سو تم اپنے پرور دگار جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو